دراصل صاحب تبھی ٹھیک امام صاحب آپ کا وہی ہے بالکل نہیں آتا امام آپ کا وہی ہے امام بالکل نظر نہیں آتا مدرسہ میں تعلق میں رکھا جی بعد پر ایک بکروں کو پوچھ لو ہاں لگا بزرگ سنوں گے آشفاق اشفاق بھائی یہ اشفاق بھائی تبلیو الگ اشفاق صاحب ہر ایک تحریک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے خطاب کرنے کا اسلامی مذہب والے اشفاق بھائی نذیر بھائی خبیر بھائی تبلیو والا کہ بھائی اشفاق صاحب بھائی صاحب طریقہ ایسا ہی ہے نا ہمارے تھے خطاب نے بدل کو لے جی اچھا آپ چل رہے ہیں جی جی رس ال کریم فوجی جب ترتی ہے تو اس کو فٹ کرتے ہیں میدان جنگ کے لیے نا جی اس کا لیفٹ رائٹ کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے فٹ کرنے کی ایک ورزش ہوتی ہے اور کو کرا وہ بھی ایک پردش ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس کو کو جگانا دن کو لڑانا پانی میں اس کو گوتے دینا ساری کی ساری چیزیں اس کل کی جزیات ہوتی ہیں جو الخصیت کی, کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بال آخر جو ہے تو آخری نقطہ جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ میدانی جنگ میں جمنے کے وقت یہ کیسا رہے گا کرنے کے وقت کیسا رہے گا اس کے ہاتھ پیر کی رکٹ اس کا حوصلہ بات میں کا حوصلہ اور ہاتھ پیر کی ررکٹ ارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے وہ نہیں ہے اس کے والد صاحب بزرگ میں سے بھی کمزور تھے اور اس علاقے کے دو نانی ڈاکروں مقصروں کو قتل کیا تھا, مقابل ہو گیا تھا. مقابل ہو گیا تھا. اتفاق کے جو کا تھا وہ گاؤں کا تھا. کافی عرصے بعد یہ اپنے بھائی کو ہمارے گاؤں میں علاج کے لیے لے گئے تو تھا جو دیکھا تھا ہم نے کہا کوئی ہوں میں تو بھائی ایسے وہ ابلے کا وقت ہوتا سر تو دوسرا آدمی ابھی مزدور ہاتھ لے رہا تھا ان کا فائر پہ نکلا ہوا تھا تو ایسے اپنے بچوں کو بھی بات کرتے تھے تو بولتے سر کہتے ایسا موقع جب آ جائے تو جس کا پہلا فائر ہوتا ہے وہ تو میں دان کو جی خیر میں دوسرا نمبر ہو گیا بس پھر کچھ پتا تو خیر یہ کر رہا تھا کہ اس کو اس کے لیے فٹ کرتے ہیں باقی ساری جزیات ہوتی ہیں اس کی تربیت کی. جی؟ ہم کیمجہ تربیت کے جو دورانیے سے گزرتے ہیں تو بات ہے کہ سارے کے سارے یہ محتاج ہیں اس کے یہ نہیں کہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ محتاج ہیں میں محتاج نہیں ہوں آپ سے زیادہ محتاجی آپ سے میں محتاج ہوں اور ان باتوں کو آپ کے کان بعد میں سنتے ہیں میرے کان پہلے سنتے ہیں یہ باتیں آپ سے عمل کا مطالبہ بعد میں کر رہی ہیں مجھ سے پہلے کر رہی ہوں تو تربیت کرتا ہے ذکر اثکار کرتے کراتے ضربوں سے ذکر اثکار کراتے کراتے جاری ذکر کراتے کراتے مراکبہ کراتے کراتے نوافل میں مشقت کراتے ہوئے ساری باتوں روم میں کراتے کراتے آخری رفتاری کے لیے ہم اپنے لوگوں کو فٹ کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ تارک صاحب بتائے را بتایا وہ سارا بل کرتے وقت میں یہ بات پھر آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں آخرت کا فائدہ ہے کہ نہیں عمل کی اٹھان اس کی جو ہے وہ رضا الہی اور آخر کی بنیاد پر آدمی کے عمل کی اٹھان اس کے قلب کا ارادہ راداسین کی سوچ ساری کی ساری باتیں ردا کل میں جگہ جہاں سے ردا اٹھتا ہے اس بار کو دیکھنا تھا کل میں اس جگہ کیا چیز بیٹھی ہے है. جس پر ہجرت ہو رہی تھی تو اس وقت ایک آدمی تھا ان کا نام کیش تھا اور ایک لڑکی تھی وہ ہجرت کر کے چلی گئی میری نام اور کیش صاحب جو تھے ان کو اس سے محبت تھی پیچھے وہ بھی کر کے چلے گئے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ ندی سمائی ہوئی ہے جو کہ بخاری ہے الفاظ ہے اب ہم راجم گنج فیرت ہوں ماں حاضر آج ہمارے مولوی صاحبان کوئی بھی نہیں آئے ہوئے بتاتے کیا یہ ہاں یہ دار و مدار نیت پر ہے امن خان حجرت رسول اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے حجرت کی تو اس کی حجرت اللہ رسول کے لیے وہ اس نے حضرت کی دنیا کے لیے دنیا حصل کر اس کو کمال ہے یا حجرت کی عورت کے لیے کہ اس کو حاصل کر لے تو پھر اس کی ہجرت جو اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی عمل کی بنیاد جو جی ہے وہ درست نہیں ہو رہی تو بل آخر آدمی کی جو ہے تو یہ آلات میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک سیاسی بزرگ تھے عبدالرحمان بینبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے احرا تاریخ چلی ہے بہت زبردست تاریخ تھی ماشاء اللہ اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ چلائی تھی بند والوں کی ایک تحریک آزادی کے زمانے میں تھے اور ایک احرار تھی تو اے اے اے اس کی احرار والوں کے پاس کلاڑی ہوتی تھی ایسی تھی اس پاس میں پکڑے تو اس کا کام بھی ضروری تھی بیٹ کا کام لاٹھی کا کام ضروری تھی اور کلاڑی احراروں کے پاس کلاڑی ہوتی تھی اور ایک تحریک جو تھی وہ ایک آدمی تھا مینیا کا مریض تھا مینیا کی ماری ہے سیکریٹری کی ماری ہے مینیا کا پہلے فائنہ دلہ خان مشٹر کی تو اس نے تاریخ چلائی کی تاریخ تھی با... ان, کا, ان, کا, ان کے پاس بیلچا تو بیلچے کہ جب خصوصیات بیان کرتے کہتے ایسے کر کے رکھو تو میں کچھ پکاؤ پانی ابالو پکاؤ آگے ایسے کر کے رکھو تو روٹی پکاؤ آگے ایسے کرو زمین کو کھودتا ہے ایسے گرما دیتا ہے, ہے, ہے جی براغر براغر عزیز عزیز یاد ہے نزیز صاحب یہ عزیز خاکھانی تھا پرانا تو کبھی کبھی اس کی طبیعت ہوتی تھی ہمارا سناؤ نا تو پرو پرو پرو پرو چلے سار وہ رہی منگل تھی جب بالکل بڑے جوش میں بڑھاتے میں جوش دیا جاتا تو اور رومان صاحب آئے تو یہ جو تھے سیاسی آدمیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کام تو کرتے نہیں ہیں مرتے میدان تو ہے ہی نہیں ہیں یہ میدان میں ہیں ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اور تو ان کو ان کا کوئی دورہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مولانا زخریہ صاحب سے ملوں گا تصوف کا آدمی ہے, ہے. ملنے کے لیے گئے تو انہوں خوا... نے کہا کہ بس میں اس سے ایک سوال کروں گا کہ تصوف کیا ہے لیکن کیا جواب دیتا ہے تو ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا اور انتہا بد اللہ کرنا کترا ہومال کا دار و مدار نیت پڑے ہے اللہ کے لیے ہو, ہو جائے اور جب آدمی بازت کرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا یہ دیکھ جواب دیکھا تو میں بات کروں گا ملازرہ کروں گا جو ہے تو بادشاہ بادشاہ ہوگا لیکن جو ہے تو اسے تو, تو ایک ایک جملے میں ساری بات کو حل کر کے بتا دیے مسئلے کو خیر سر نے کہا کہ مزید درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو آپ نے دارالو میں داخل کرے انہیں کہ داخل میں کروں گا لیکن ایک شرط ہوگی ایک سیاسی ترگرمی میں نہیں جائے گا اور خاص طور پر تو بخاری صاحب کی تقریب سننے نہیں جائے گا ان کے پابندی اگر کرتا ہے میں داخل کرتا ہوں نہیں کرتا ہے تو طلباء کو تحریک نہیں ہونا چاہیے है. ان کا سیکھنے کا وقت ہوتا ہے سیکھنے کا وقت ان کا ضائع ہو جاتا ہے محنت کا وقت ہوتا ہے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے کام کرنا فرق جائے تو وہ ماہرین کہتے ہیں نا کہ جو پہلی عمر کا ہے اس کو کھیل کود سے بچے کو نہ روکے کھیل کود کے دوران ہی اس کو, کو کوئی تھی باتیں سکھانے اٹھانے کی کوئی باتیں آپ کرتا ہوں. وہ کھیل کود کے ذریعے سکھائیں یہ نفسیات تو یہ کے اصولوں پر انہوں نے مانٹی سوری اور الگ تفصیلات وغیرہ جو کیا ہوا ہے نا اس میں بھی اسی اصول کو چلا رہے ہیں کھیل کود کے ذریعے سے ان کو باتیں سکھائیں کھیل کود میں دینت داری سکھائے ہیں ہماری جو تربیت ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے کھیل کو دینت داری اصول پر پسندی ہاں یہ اصولوں پر جمنا یہ باتیں بچوں کو سکھائی جائے اس کی ہماری نفسیات نہیں ہے کہ جو بچہ اسے کو پٹائی کرے تو کہیں کہ پٹائی کرنے والے بچے اچھے نہیں ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں بڑے تو نے اس کی پٹائی کی تو کتنا بچہ ہے وہ آگے چپرا کتنا اچھا بچہ ہے کو بھی ہم دیں گے تو ٹافی بھی کبھی وہ نہیں ہے صورت ہے تو اس طلبا کو تاریخی نہیں ہونا چاہیے تاریخوں میں گیا کا سیکھنے کا وقت ان سے ہو جاتا ہے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو سیکھنا چاہیے پچیس سال کی عمر ہے پچیس سے پچاس سال تک کام کی عمر اور پچاس کے بعد پھر جو ہے مشورہ دینے کی عمر ہے ہماری امریکہ مشورہ دینے کی ہوتی ہاتھ پیر ہمارے اتنے پھر کام نہیں کرتے مرحیر کے میں نے سارے صاحب سار سے کہا کہ صاحب جو ہڈیاں توڑ کر گئے ہیں تو وہ اتنی بڑی توڑی ہیں کہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اتنی بڑی ان کے فائدے کتنی ہوں گے پھینکیں گے پھر ویس کو اور توڑنا چاہیے تو ادھر جان سے ایک گھنٹے تک تو میں ہے آج پھر آج بھی کر رہے ہیں میری صحت ٹھیک ہے مجھے کرنا چاہیے ایک الکردگی کی ہے اور آپ نے سیکھنے کے وقت کو سیکھنے میں استعمال کرے اور بعد میں سیکھ نہیں سکتے میں ہمارا ایک ہے ڈاکٹر حمزہ خان یہاں میڈیکل والن اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پھرتے ہیں تبلیغ کے لیے سائیکل اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی سیکھ لکھاتا ان دونوں کو یونیورسٹی میں دبا ہوا تھا اور یونیورسٹی بند تھی بالکل خالی تھی آج کل خالی ہے تو آپ آئے سیکھنے میں اسٹاف جو ہے وہ شفیق تھا جب تک تھا اس سے مجھے بالکل گرنے نہیں گیا یعنی میں اتنا میننگ گرا کہ مجھے تو اس نے پھر اس نے کہا میں پیچھے سے پکڑتا ہوں تم اب آگے چلاؤ جی پکڑو میں چلا رہا ہوں چلا رہا ہوں اس نے کہا میں نے تو چھوڑا ہوا خود چلا رہے ہیں اس کو <laughs> <laughs> میں نے چھوڑا ہوا خود چلا جب یہ بات کہی نا تو میں لڑکنے کے لیے گرنے کے لیے ہوا جی گرنے کو جو ہوا <laughs> تھا بس توازن جی توازن کا کہا آپ نے نکتاف پا لیا <laughs> اور باقی سائیکل پر بڑے پھیرے چاروں طرف کے دیہات میں اتنا فرنا کیا میں نے کی مسجدیں ان کے اجرے مسجدیں گاؤں ان کے ملک مجھے یاد ہیں है? سبحان اللہ تو خیر جی رضی کر رہے تھے کہ سیکھنے کے بعد سکھا دیا جی پھر دوسرا ہمارا ہمارے ساغب صاحب تو سنگا ڈاکٹر صاحب اس وقت کا جو جہاد ہوگا اس کی ایڈرٹائزمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو یاد کی نہیں ہے تو ایڈٹائزمنٹ سیکھنی چاہیے سکھ رہی وہ نہیں ہے ادھر نہیں ہے تو ان سے اس نے یہ نمبر دو کے گراؤنڈ میں لے کر آیا نا اور یہاں اس نے مجھے گیئر بدلوانے کا طریقہ بتایا کارگزاری کرنے کے لیے ملان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے ان سے کہا کہ گراؤنڈ میں چلا رہے تھے تو انہوں نے پسندگی کا آدھار فرمایا حکومت کے گراؤنڈ کو اس کے گاڑی کے ٹیروں سے کچھ ہے تو سرکاری نقصان کیا نہیں ہے نے ناگواڑی کا دائر کیا کس وجہ سے ناگواڑی کا دہر کیا ہے اس وجہ سے حکومت کے گراؤنڈ کے لیے گراؤنڈ کو سنبھالنے والوں کو چاہت نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کچلا جائے سنبھالتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں اس کو سب سب رکھتے ہیں ایک دفعہ یہ کمرہ میں نے ایک تبدیلی امیر صاحب کو دیا کرائے پر اس کا کرایہ اس کا تھا دو سو روپئے دو سو روپئے اس کا کرایہ تھا اور دو ہزار کی بجلی اس نے اس کو دلائی سرکاری میں کہ بادشاہ میر سے پر تو دور گزرا ہے کہ جب وارڈن رکھتے تھے تو وارڈن کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا تمہارے ساتھی اپنے لیے میٹر لگواتے تھے لگا. تاکہ میں سب پہ تو لڑکوں کی بجلی میرے حصے میں نہ آئے طرف کیا بات کر رہے تھے جی سیکھنے کا وقت ہوتا ہے جی. سیکھنے کا وقت تربیت کا اور سیکھنے کا وقت ہوتا ہے جی. فضر مولانا نظیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے میں تب داخل کروں گا جب یہ سیاسی جلسوں میں نہیں جائے گا اور خاص طور سے شاہ صاحب کا بیان سننے کے لیے نہیں جائے گا اور تو بعد شاہ صاحب کے بیان میں تو جب جس نے شاہ صاحب کا بیان سنا اگر مدرسے کا تالیبن میں تو مدرسے سے رہا کالے کا تالے بنا تو کالے سے رہا ہاں جی اور اگر اس کی شادی کا بدو مس کیا ہوا تو شادی سے رہا بے چارا اور بس اس کے پیچھے تاریخ میں جڑا یہاں تک کہ شاہ صاحب کی تقریر کے دوران گزرتے ہوئے ہندو بیٹھ رہے تھے جب کیا پڑھ رہے ہوتے تھے ایک جلسہ شروع کر جب رہے تھے رحمت اللہ نہرو گزر رہا تھا تو آ کر بیٹھ گیا جس لوگوں نے محمود آئے سے پڑھی سے مکمل کی جانا لگا لوگوں نے آپ کے سیاحت میں جو قرآن پڑھ رہا تھا میں اس کو سننے کے لیے بیٹھ اور حالات میں بڑھ رہا تھا شاید آپ لوگ نہیں پڑے کسی اخبار میں نہیں آئے تھے دل کی شاہ والا واقعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملتان میں ایک مجذوب ہوتا تھا وہ اس کو دل کی چھا کہتے تھے جیسا گھوڑا یہ تیز سے چلتا ہے تو چھلانگے لگاتے ہوئے پھرتا تھا دل کی چھ کہتے تھے جیسے میرا ایک جگہ سہیوال میں کہاں پر میرا بیان تھا جلسہ تھا اس میں نے تقریر کرنی تھی کہتے میں ادھر جا رہا ہوں اسٹیشن کی طرف صاحب قرآن نا، میں, میں گاڑی بھی ٹھیک پانچ بجے کا وقت ہے سارے بجے ریل نہ نکلنا ہے یہ کہتے جی، میں جاؤں جا، ریل سے میں جان کھڑا کر چلا گیا جب اندر جانے کا تو دروازے والے نکلی ہے اس کے کہنے پر باتوں کو رکھ لیا جائے کہتے میں چلا گیا جلسے بس میں بیٹھ کر گیا کہتے جلسے میں جب, جب میں پہنچا تو مجھے پیشاب کے آلے میں اتنا سخت درد ہوا شروع ہوا کہ میں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ کھڑا سکتا کہہ مرسکردگاہ تک میں گیا اور میں نے کاجی واضح کے مطابق تو میں آ کے لگا مجھے ایسی شریف تک ہے کہ میں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں وہ کوئی ایسا سیر ایسا کوئی مخالفین نے کیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ میں بتایا کہ دھیان لینے جا رہا تھا ڈاکٹر خان اس میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ تھی کہ کی اس کا بڑے سخت اثرات پڑے لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے تو یہ بایا اس, اس کو کون لگام ڈالے گا اس کے منہ میں ہاں جی میں جب سیکل کر گیا یہاں سے اپنی گاڑی میں تو شکر ایسے بہت خیال آیا کہ ڈرائیور ساتھ جائے اور شہر تک تو کم کم جائے ایسے بھی سمجھانا ہے گھر کو جب چلنے لگے ہم نے راستے میں گاڑی کا فین بیلٹ ٹوٹ کے اسے میں نے کہا یہ پہلے جب چلنے لگے پیر میں تکلیف ہوئی ہوئی ہوئی خیر میں پڑے پڑے, پڑے پڑے پڑے پڑے وہ تو ہو گئی اب آگے چلے تو آگے جائے تو اس کی فین بیلٹ ٹوٹ گئی خیر آگے چلے گئے تو گاڑی میں بیٹھ کر گیا خان ہے پہنچا تو مجھے رات کو ایسی شدید تکلیف جرڈیا کی بہت تکلیف ایسی ہوتی ہے نا گویا آدمی کو الٹیاں گیا خیر صبح آو جو محترمہ تھی اس نے کہا کہ فون کرتے کہا آپ کہاں پر ہیں میں نے کہا میں جسمل خان میں ہوں کیا آپ پہنچ گئے میں نے کہا پہنچ گیا ہوں کہ آپ جتنا زور لگا اللہ میں پہنچا دیا یہ لوگ خیر کا ایسا مقابلہ کرتے ہیں خاص طور سے چار کو لائف کرسی وغیرہ پڑھ کر رات کو دم کرنے کا ساتھ انسان کہتے ہیں اور ایسے موقع مل جائے تو پڑھنے کا کہتے رہتے ہیں تو اللہ کی شان کی بڑی حفاظت ہوتی ہے خیر روزی کرنی تھی کہ جس وقت اللہ کا اللہ فضل فرمائے تو تربیت ہوتے ہوتے ان دوانی مشقوں سے گزرتے گزرتے پھر وہ وقت آتا ہے جب باز بھی کے عمل کی اٹھان رضائے الہی اور آخر کی بنیادوں پر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر جا کر تکمیل ہو جاتی ہے تکمیل کے بعد قبول کا انتظار ہوتا ہے بن اللہ والا قبولیت ہوگی تو بس یہ, یہی ولایت ہے یہی نسبت معلّہ ہے اور یہی اس چیز کے لیے کوشش کراتے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کو خلافت مل جائے اس پر نہیں اس پر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ ایک انتظامی پوسٹ ہے سلسلہ چلانے کے لیے ایک انتظامی پوسٹ ہے ٹھیک ہے اور جو حقیقی پوسٹ ہے وہ تو اللہ تعالی کا تعلق قائم ہونا ہے نسبت ماننا پیدا ہونا ہے اس آدمی کے سارے کے سارے امال رضاء الہی اور آخرت کی بنادوں پر ہونے لگے ہمارے مصروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بھر ہمیں سنا رہے تھے کہ ہمارے ایک بزرگ ارباب فرید صاحب صاحب کے خلیفہ تھے احباب فرید صاحب کہتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے گھر پار کتنے میں ایک آ گیا یہ کباڑی آ گیا تو اس نے کہا کباڑ کہ کی چیزیں کوئی کاغذ واغز بیچنے کے لیے ہیں انہوں نے کہا ہیں کہ جی تو گئے ندی مدی ساری جمع کر کے لا کر اس پر بیچی اسے جو دو چار روپے پانچ روپئے بندے تھے وہ لیے سال کہ میں نے محسوس کیا کہ بہت مزدار آدمی تھے بہت مزدار آدمی تھے اور یہ بڑی پوسٹ ریٹائر ہوئے ہوئے تھے سرکاری افسول بھی رہے ہوئے تھے بڑے مزدار آدمی اپنے نفس کے مجاہدے نفس کی ضلع اور نفس کی اصلاح کے لیے کیا سب لوگوں کے سامنے پٹکتے اخباروں پہ پانچ روپئے کے اخباروں والوں کو یہی بات اسی لیے ہمارے بارے میں ہم؟ بجائے کس کہہ رہے ہیں بڑا وڈی ہے بڑا بزرگ ہے بجائے اس کے فائدہ ہو رہا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں بڑا خواہ ہے جی. بڑا کموز ہے بڑا آج میرے فائدہ ہمارے سامنے بیچے کاغذ ایک دفعہ ایک آدمی آج تو سب لوگوں کے سامنے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو حجیہ پیسے ان نے سب کے سامنے لیا ہم سب نمبر تھا میں نے کھایا ہم تو سب جگہ کہتے ہیں ہمارے شہر کے ہم کسی سے کچھ نہیں رہتے ہیں ہمارے نہیں اللہ والے ہیں انہوں نے سب لوگوں کے سامنے لیا میں نے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اہر اللہ کا لوگوں کے سامنے اجیا قبول کرنا یہ نفس کے لیے ناگوار ہوتا ہے اس نفس کی بڑی <laughs> ایک دفعہ ہمارے بڑے مولانا بجر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ہمارے رشتے دار کا کام ہے چب صدے میں آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ میں نے کہا وہاں کا صاحب کا مریض ہے تو اس کے لیے میں ختم کر دوں گا ختم لکھ کر دے دیں ختل کر دیا تو اس, اس میں اس بات کو لکھنا میرے بارے میں کیا مولانا اشرف صاحب کا خلیفہ ہے ایسے میرے دل میں خیال ہے ان باتوں کو چھپانا چاہیے اگر صاحب ان باتوں کو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ خیال نہیں بنتی ہے میرے دل میں یہ بات کہا کہ بچے نہیں خلاتی ہے <تصحق> <لہا دل تصحق> ان کے اس بات کے کرنے میں تو اظہار عجری کی نیت ہے جی؟ ان کی جو ترتیب ہے اس کو آپ لوگ اپروچ کہتے ہیں جی ان کی ترتیب تو اظہار توازوں کے لیے ہے اور ہمارا خیال تھا کہ یہ تو اظہار ریا ہو رہا ہے جی؟ ریا ہو رہی ہے اور ان کی جی؟ نیت کے مطابق یہ اظہار توازوں کا مد ہے ہمارے جی؟ مولانا صاحب اللہ کی کتاب یہ شرح معرفت پر تقریریں لکھی ہوئی تھی بڑے بڑے ہندوستان کے بزرگوں نے غلامان جی صاحب نے ابر باڈی ندوی جی صاحب نے اور یہ کیا اور نام تھا تفصیل والے ابر واجل بازی باجد صاحب نے اردو انگریزی کی دونوں تفصیلیں تو اس کے شروع میں لکھا تھا نا کہ بندہ چونکہ ایک غیر معروف آدمی ہے تو اس کی اضراد کی تکاری سے کی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کتاب کی وقت لوگوں کی نظر میں پیدا ہو جائے اور پڑھیں اور اس سے فائدہ ہو مفتی فرید صاحب سے ایک بیان کرا, کرانا تھا کسی جگہ لوگوں نے کہا کہ تعارف کیسے کرائیں گے تو ترا کہ تعارف کراؤ گے حضرت مولانا حضرت مولانا مفتی فرید صاحب مدر تشیر لائے ہوئے ہیں جو افراد بزرگ کے خلیفہ مجاز ہیں کو شیخ الدیث ہیں اور مفتی ہیں یار اتنی تاریخ کرا رہے ہیں تارا سستا کراؤ گے تو بس آداب سے خبر ہو تھوڑا بیا خل کو خبر یہاں فائدہ بیا جگا فائدہ تالا والوں کو اپنی جات سب آلات کے ہوتے ہیں بھی گٹیا نظر راتی ہے مطلب بڑے غصے کرتے وہاں پر پر علماء بڑی بڑی شخصیات پر اسے کرنا مزے سے کام سے پکڑ کر نکال دینا فرماتے جب میں پر میں غصہ کرتا ہوں تو اس وقت میں سے ہی محسوس کر رہا ہوتا ہوں جیسے کہ جلاد شہزادے کو پھانسی دے رہا اور پھانسی لگنے کے باوجود شہزادہ ہے اور یہ جلاد ہے تو یہ پھانسی دینے کے پھانسی دیتے ہوئے چوڑا سے مار ہے جن دنوں ووٹوں کو پھانسی ہوئی تھی نا تو تارا مسیح نے پھانسی دی تھی وہ خالے جو تھے وہ کہارا مسید میں وہ جو اس پارٹی والے کو بڑا بغسہ آتا تھا چوڑا چمار رہا اور ملک کے اس گزم پھانسی دیب فرمایا تھا کہ مجھے اپنی حیثیت ایسے محسوس ہوتی ہے سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کی بجیائی عظمت الجاد دبد دب اور جبروت اور اس کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے جو اول انسان کر رہا ہو وہ اس پر اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان تو پیش کرنے کے قابل کہاں ہوگا ہمارے مولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں واقع سنایا کرتے تھے کہ ایک بدو جاتی اس کو پتا چلا کہ ارون رشید بڑا بادشاہ ہے اس سے ملے آدمی بڑی کچھ ہتایا دیتا ہے تو اس نے سوچا کہ اب میں اس کے لیے ایسا تحفہ لے کر جاؤں جو کہ بہت نایاب ہو تو اس بیچارے کو تیران بہت تکلیف پانی کے ہاتھوں تھی میٹھا پانی پینے کا اور پانی زمدان میں تو اس میں خان کے میں جمع میں گیا ہوں کڑی تو جمعے کا مقامی اکادمی نے مجھے آس پاس آ کر کان میں کہا اس نے کہا کہ آپ کے نانے کے لیے ایک گھڑا پانی لے کر میں آیا ہوا ہوں اور یہ بہت بڑا توحفہ تھا میرے لیے اس علاقے میں تو بدول وہ کیا ملنے کے لیے گیا اس نے کہا میں میٹھا پانی جب بارش ہوگی نا وہ میٹھا پانی جمع کر کے بادشاہ کو پتا چلے گا اس سے پانی جمع کیا اور میٹھا پانی گڑا بار کر گیا دربار کو عربی کا ساز نہیں ہے جراہتے کہ میں گھونٹ پانی کا لے کر آپ کے اتنے بڑے سمندر کی طرف آیا ہوں تو اس نے کہے خیر اس کو پانی سبزی گھڑا بھر کر دیا اور شہ ن شاپ تو کسی کا بھی کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے جب آدمی کو یہ احساس ہو کہ اللہ کی شاہ نشان پیش کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ احساس ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے تو اس کو کیس کی قبر وغیرہ بدلا کرنی ہوگا اور یہ باتیں سن لیتے آدمی سنتا ہے پھر سمجھتا ہے پھر دل کی طرح متوجہ ہوتا ہے پھر کرتے کرتے دن بیٹھتی ہیں پھر بیٹھنے کے بعد پکی ہوتی ہے جب اس کے دھرجے ہیں سننا ہے سمجھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد پکی ہونی ہے جب پکی پاک ہو جاتی پھر ذائل نہیں ہوتی اس جب رسوخ پیدا ہوتا ہے کسی عمل کے بارے میں جب باتیں رسوخ پیدا ہوتا ہے پھر ذائل نہیں ہوتا ہے اور جب تک رسوخ پیدا نہ ہوا ہو تو میں اس کی منزل چل رہی ہوتی ہے اور آشقین جو ہوتے ہیں رسوخ والے جو ہوتے ہیں وہ حالات خرچ نہیں خراب کیوں نہ ہو وہ اپنی نیت سے اپنے عمل سے اپنی بات سے ٹلتے نہیں ہیں اسی پر جنا رہتا ہے ان کو مشکلات تکالیف مشکلات خطرات مفادات یہ جی اپنی جگہ سنی اٹھاتے کتنی باتیں صاحب بول مشکلات مفادات کیا بات رہی ہے؟ تکلیف <laughs> ہو مشکلات ہو خطرات ہوں مفادات ہوں تو اس حساب میں آ رہے ہوں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہٹتے نہیں رسوخت پر رسوخواس لو گیا صاحب اقرام کا نام صاحبی کا نام دیے واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں اس کو نکال دیتے واقعی ہو سکتا ہے تو صاحبہ میں بھی ہوئی نہیں آبہ ساری نہیں پڑی کوئی صاحبہ کو قید کیا گیا کفار کے پاس پھر اس طرح ہوا کہ کون کو شہید کرنے کا پروگرام ہوا تو ان میں سے دو آدمیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑائی میں ڈال کر شہید کر دیا اور ایک بہت خوبصحت مند بہت موم اور بہت خوبصورت شادی تھے ان کو بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے مانگ لیا اس کا خیال تھا کہ میں اپنی بیٹی کے اس کو بھالے کروں گا اور اس کو اپنے قیمت سے بھی اٹھائے گی اور اسے شادی بھی کرے گا اور یہ اس کے یہ ہمارے کام کا آدمی بنے گا کئی دن کے ساتھ چھوڑا ہے اس لڑکی نے کہا کہ وہ بالکل متاثر نہیں ہوا ہے لڑکا پھر کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی اس عظیمت سے اس عزم سے پکا ہونے سے لڑکی متاثر ہو گئی ہے پھر لڑکی نے ان کو کہا کہ اب میرے دل میں تمہاری اتنی محبت جگہ پکڑ گئی ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں تو کوئی تصویر بتاؤ تاکہ ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں پھر اس نے لڑکی نے کہا کہ اگر دو گوڑے دیے جائیں تو میں اس کو ذرا باہر رکھ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت ماحول میں تو اس اس دو گوڑے لے کر یہ نکل کر آئے ہیں ایک جگہ ان کو پڑاؤ آیا ہے تو پڑاؤں میں وہ دو شہید صابہ بالکل صحیح صحم ان کے پاس آئے ہیں ان نے کہا آپ کیسے آگے کا ہم آپ کے نکاح مجھے اس میں ہونے کے لیے آئے. سیدے مشید رحمۃ اللہ کے جہاز میں دو لڑکے لکھنؤ کی شہید ہوئے تھے ان کے والد صاحب تاجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دونوں بالکل صحیح سالم پٹیاں زخموں پر آئے اور ملے والد صاحب سے چلے گئے وقت تاجر تو صبح جس سے کہ بیٹھے تو سے خون میں تھا یہ یعنی مرسوخ ہو جاتا ہے باطن میں عمال پر ہوگا پکا ہو جاتا ہے پھر یہ کیا خطرات, کیا مفادات, کیا لذات وہ لذاط کے لفتے کے بھول گیا تھا خطرات مفادات لفظات یعنی پانچ لفظ ہو گئے چھوٹے بہت گئے مشکلات پانچ تو ساری پر تصر نہیں کرتے آدمی جمنا پڑتا ہے یہ تو مسئل بھی نہیں پر ہو جاتے ہیں مسئلہ کر نہیں سکتے ہیں بس اچھا ڈال دیتے ہیں تو. کون کر سکتے نہیں کر سکتے بات پوچھتے آپ پوچھتے ہیں آپ حضرات سے عام زیادہ خطرات ہوتے ہیں اور یہ کہ سلسلے کو اگر مفادات کے لیے چلایا تو دنیا کا فائدہ آخرت کی تباہی تو آخرت کے چلانا ہوتا ہے دنیا کے مشکلات کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی میں دوپہر کے وقت تو دیکھا کہ وہ بکر صدیق نہ فاروق کا چلا تشریف لایا دیکھا وہ بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں کیسے بیٹھے ہوئے تھے تشریف لے ہے وہ بھوکے مارے تینوں ہزار بھوکے ہیں پانچ فرد رمانو فرد اللہ لاکھوں کا کاروبار ہے وہ اپنے داماد عثمان بنی کا لاکھوں کا پھر انہوں نے ساتھ لیا کہ آ کے چلے اب وہ بن ساری کے گھر چلتے ہیں وہاں چلے گئے تو ان کی دیدی نے کہا تو باغ میں گئی میں بڑی خوش ہوئی بٹھایا اور باغ میں ان پتلا دی جلدی سے انہوں نے کھوچا توڑا کھجور کا اس میں نیم پکی پوری پکی ہوئی ساری لے کر آئے وہ سامنے رکھتی اور آتے ہی انہوں نے بکری کا بچہ دبا کر کے کھال اتار کے اس کا کچھ گوشت بھولنے کے لیے رکھا اور کچھ ابالنے کے لیے رکھ دیا اور روٹیاں پکا کر لا کر رکھی ہیں تو آپ نے ایک روٹی اس پر گوشت رکھ کر جو ہے تو نے دیا کہ فاطمہ کے گھر پہنچاؤ کیونکہ تین دن سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا گھر کسی بھی گھر میں اطلاع بھی نہیں ہے اللہ تعالی کا کام تب لیتا ہے جب ساری چیزوں کو آدمی پار کر کے فائے اللہ کا ہو جاتا ہے تب دین کا کام یہ کسی مفاد کا شکار ہوا کسی مفادار لذات کا شکار ہوا بس رہ گیا اور خطرات کو تو شیطان شیتانا بلوتے کبوت میں یہ آئے تعیم شیتان کا جال مکڑی کا جال ہوتا ہے لیکن کو کہتے ہیں لو ایک رستے ہیں اور ذرا مت مکڑی کا جال ہوتا دو ایک کو بنا کر سو پریش کرتے ہیں کیسے ہو Oh <laughs> god